ایک دفعہ میں پیپر دے رہا تھا گریجویشن کے نا हुँ. تو ایک سوال آ گیا جو کمپلسری سوال ہوتا ہے پہلا جیسا سوال ہوتا हुँ. ہے تو کمپلسری uh, جو سوال آیا وہ مجھے نہیں آ رہا تھا हुँ. تو میرے ذہن میں فوراً ایک فکر آیا کہ یہ ایگزام کے رشتے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں हुँ. یہ ایگزام کے رشتے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں سب اپنے اپنے نصیب ہوتے ہیں رہتے ہیں جو کوشن نگاہوں سے دور وہی وہ کوشچن کمپلسری ہوتے ہیں wow. تو بس اس میں مجھے بہت بعد میں, میں نے سوچا مجھے بہت ہسی آئی بہت ہنسی آئی کہ یہ کوشن مجھے نہیں آیا اور ایک دفعہ دے رہا تھا ایک دفعہ یعنی دو سال کے گریجویشن تھا بی ایس سی تھا کمپیوٹر میں تو اس میں میں بتا رہا ہوں لیکن ایک پروگرام جو گلدستہ میں کرتا تھا اس میں بھی بڑی کی چیز ہوئی کہ ٹیبلو تو اتنے میں ایک بچی پیچھے پرفارم کری تھی وہ بےوش ہو گئی हुँ. تو ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ یہ ٹیبلو میں ہی یہ پرفارمنس ہے یا یہ باقی گر گئی ہے وہ ٹیبلو پورا چلتا رہا چلتا رہا اور وہ بے ہوش اتنے میں جو ان کے ساتھ ٹیچر آئی ہوئی تھی وہ بےچاری پریشان ہو گئی ایک دم हुँ. اچھا وہ بھی لحاظ میں روک نہیں رہی ٹیبلو کہ بچی گر گئی ہے لیکن لحاظ میں نہیں روکنی کہ شوٹنگ چل رہی ہے شوٹنگ خراب ہو جائے گی انہوں نے روکا نہیں تقریباً وہ دس منٹ تک ٹیبلو چلا ہے اور وہ بچی بےچاری بے ہوش او ہو ہاں تو فوراً ان ٹیچر نے ہمیں بتایا ہم وہاں پہ گئے پانی وانی چھڑکا تو پھر اس کو یہ بڑا عجیب باقی ہمارے ساتھ ہوا تھا صحیح ناظرین ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم صاحب وعلیکم السلام میں بات کر رہا ہوں جی جیلانی صاحب کہیے گا الحمد للہ سیریت سے اور خاص صاحب آپ کے ساتھ اور آپ کے شرکت جو ہے ان کو بہت بہت حید مبارک آب آب کو آب بہت مبارک آب آب بہت بہت عید مبارک, مبارک جی اور آپ کا پورا رمضان میں نے ماشاء اللہ سارے دیکھا بہت ہی لطف آیا اور بہت ہی سکون ملا بہت ماشاء, ماشاء ساری جتنی بھی آپ کی ماشاءاللہ جو آپ کے باتیں بتائیں اور اس لفظان سے جو فائدہ اٹھا سکتے تھے آپ کے کردار رہو ماشاء اللہ آپ کے اس بیان سے اور اس اخبار سے بڑا فائدہ ہوا اور اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ نے بڑی یہ بات کی توفیق دی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کمزوری اور جو بھی ہمارے میں ہوتی ہے اس کو پوری کرنے کی توفیق دی اور آپ لوگوں کی ماشاء اللہ جو پروگرام ہے اس کا تو جتنا بھی آپ کا تعریف کی جائے اس کی کم ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت, شکریہ بہت, شکریہ شکریہ بہت, شکریہ شکریہ بہت شکریہ میری طرف سے اور خادر صاحب کو اور آپ سے ساتھیر صاحب آپ تو بہت اچھے مقرر ہیں اور بہت اچھی باتیں بتاتے رہتے ہیں اور آپ کے شرخت جو ساتھ ہوتے ہیں وہ جو باتیں کرتے ہیں اس سے بڑا بہت بہت ہی ایمان ہوا عید کے حوالے سے کیا کہیں گے اللہ بڑی اچھی رہی اور عید ہے کہ سارے مسلمان بھائی جو ہیں مل جل کے عید اور جو بھی ہمارے پاکستان کے جتنے حالات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بہت سکون رکھے آنے والے وقت میں ہمارے بور پاکستان جو اللہ تعالیٰ کرم کرے آن آن اور آن آن آن ہمارے آن جتنے بھی بہت شکریہ آپ نے بہت شکریہ, شکریہ اللہ حافظ اور آپ اچھا نے جو یہ کہا احنا کہ احنا مل جل کر عید کرے اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جو آپ اکثر مل بلکہ روزانہ پروگرام کے اندر کہا کرتے تھے آج کی سنری بات مجھے یاد آ رہا ہے کہ انتیسواں پروگرام تھا آپ نے کہا تھا کہ جب ہم اونر نہیں تھے اور وفا تھا اس میں آپ نے کہا نازن آج کی سنہری بات کہ نسوار کھانے سے جو ہے وہ آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے تو آپ نے کہا تھا اسی لیے شاید پشاور میں چاند جو ہے ایک دن نظر آتا ہے یہ ایک مزاق تھا ایک ایسی بات نہیں ہے الحمدللہ للہ پشاور والے کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ جو ایران یہ بالکل ایک ایسی مزاح کی بات تھی اور جب آف میں تو ایسی مزاح جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں بھارت اور لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انشاءاللہ شاء اللہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے یہ عجیب ہو جاتا سنہری ہوتی ہیں اگر آف میں کیا وہ آنر میں سنہری ہوتی ہیں گولڈن ہوتی ہیں اور آفیئر میں گولڈن کر دی تھی اجیب ہو جاتا ہے بھیا کہ انتیسویں روزے کو شام کو سب لوگ منتظر ہیں کہ چاند ہوا نہیں ہوا چاند ہوا نہیں ہوا اعلان کا انتظار ہو رہا ہے ایک میسج آیا کہ آج عید کا چاند دیکھنے کی سیعے لا حاصل نہ کی ہے اللہ پر اس کی وجہ یہ ہے کہ آج میں نے اپنے گھر سے نکلنے کا ارادہ ملتوی کر دیا یہ مجھے یاد ہے لاسٹ ایئر میں نے مفتی صاحب کو بھیجا تھا تو مفتی صاحب نے پھر مجھے پوچھا کہ آپ کب نکلیں گے تاکہ آپ بتا دیں ہم چائیں دیکھ لیں کیا بات بابا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا آستانہ تو ماشاءاللہ اللہ تین دن بند رہتا ہوگا تو کہتے پھر بچوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ بند ہونے پہلے میں سے پوچھ رہا ہوں مطلب ان کے گھر والوں کی طرف سے بادشاہ ایک کالر شامل کرتے ہیں اس کے بعد السلام علیکم السلام علیکم السّلام علیکم قسم بھائی وعلیکم السلام جی کیا ہمارے تسیم بھائی الحمدللہ جی سب سے پہلے تو میں آپ صاحب کو عید مبارک کہتی ہوں آپ کو بھی عید مبارک آپ کے سب گھر والوں کو عید مبارک, جی مبارک, مبارک جی, میں غوثیہ جمیل بات کر رہی ہوں کراچی سے فرمائیے جی مجھے تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ رمضان شریف میں آپ لوگوں نے اتنا خوبصورت پروگرام پیش کیا ہے شکریہ. آج کل مفتی اکمل صاحب نے کہ میں بہت زیادہ ہم لوگ شکر گزارے ہیں خاص کر فیملیز کے کہ ان کی آپ میسج وغیرہ آپ لوگ, آپ لوگ کی بھی کہ آپ لوگ کو بھیجتی ہیں ہمارے خاطے جیسے ہم لوگ تو اپنے فیملی ممبر کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں شہری اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور وہ لوگ ان لوگ کا بھی کتنا اچھا ہے میں کہتی ہوں بہت زیادہ ہمارے تمام گھر والوں کی طرف سے بہت زیادہ وشز ان کے لیے بہت زیادہ مبارک بہت زیادہ کیا آپ کے یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے خاندان والے جو ہیں وہ خاندان والیاں جو ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کو کہیں بھیجتی ہوں جی ہوتا تو نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا رحم جی ہمارے یہاں بھی ایسا نہیں ہوتا ہاں ہم خود آتے ہیں لیکن آپ کا کہنا اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے کہ وہ مطلب اجازت دے دیتی ہے کہ چلی جائے چلے جائیں بالکل یہی میں کہنا چاہوں گی اور اب تو دیکھیں بہن اتنا عرصہ گزر گیا آپ تو اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے آپ نے بس میں یہ کہوں گی آپ کو میں کہتی ہوں کیو ٹی وی کا اتنا زیادہ میں کہتی ہوں ہم لوگوں پہ احسان ہے کہ ہم لوگ کیا تھے اور کیا بن گئے ہیں میں خاص طور ویز بھائی اور ان کی ناطے میں کہتی ہوں یہ کیا ہے میں خود اپنے آپ کو میں کراچی کی اسٹوڈنٹ ہوں میں خود کئی دفعہ کہتا ہوں یہ کیا ہے آپ بتا دیں آج آپ کیا ہے یہ کہنا کہ آپ کیا ہیں اور یہ یہ دونوں جملے تو پر لیکن بڑے دیکھیے زمین آسمان کا فرق ہے آپس میں ضد ہیں بالکل ٹھیک آپ نے جو کہا وہ یہ کہا کہ اب کیا ہیں اور تقسیم نے کہا آپ کیا ہیں وہ لہجے سے جو ہے نا وہ الفاظ کا الفاظ کا جو ہے نا وہ اس مفوم تبدیل ہو جاتا ہے जी जी جیسے نا میں کہوں جیسے اویس بھائی سے ارے آپ کیا ہیں؟ اب آپ نے پوچھ دیا اور پھر میں کہوں ارے آپ کیا آپ میں کیا جواب میں دے دوں کہ میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کے میں تو برا ہوں لیکن میری لاز ہے کس کے آپ یہ بتائیے بہن آپ کو کیسا عید ملن کا پروگرام کیسا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں دو تین سالوں سے تو ہم لوگ کی عید تو ایسی ہو گئی ہے ہم لوگ پہلے ایسی میں آپ کو ایک گور بار بتاؤں بھائی ہم لوگ پہلے ٹی وی کے آگے بیٹھتے تھے کہتے تھے کیا لگائیں کیا نہ لگائیں اور پھر اس طرح سے ہم کبھی مطلب کہ ہم خود بہت افسوس کرتے ہیں کوئی ایسے پروگرام دیکھ لیتے تھے کہ ہمیں خود افسوس ہوتا تھا کہ بھائی رمضان کا مہینہ گزر ہم نے یہ پروگرام دیکھنا شروع کر دیے لیکن چونکہ اتنے اچھے بہترین پروگرام میں آپ لوگ دیتے کہ کچھ اور لگانے کا دل ہی نہیں کرتا بس دل چاہتا ہے کہ بس یہ کیوں ٹی وی لگا رہے ہمارے بس پورے گھر پہ کیوں ٹی وی کی آواز بھولتی ہے ان ماں کے پروگرام ناز کی خاص کے مفتی اکمر صاحب آئی ایم پراؤڈ آف یور کی بھائی آپ پاکستان میں اللہ تعالی نے ہم لوگ کے ہوتے ہوئے اتنے اچھے ناخوا اور مفتی صاحب دیے ہیں کہ میں کہوں گی کہ ہم لوگ سب یہ چاہتے ہیں کہ चार ہم انہیں کی لائن پر آئے وہ بہت اچھے چلے بہت सही اچھے सही है। सही है। सही شکریہ کال کرنے کا یوسف سب جی جی جیسے بہن نے کہا کہ اجازت دے دیتی ہیں وضاحت کی گھر سے بھیج دیتے ہیں حقیقت ہم لوگ بھی چاہتے ہیں ساری اپنے گھر پہ کریں بہت سے لمحات میں ایسا دل چاہتا ہے کہ ہوں میں تو کر گھر سے شاید اسٹوڈیو تک ہی آتا ہوں بھائی کا رنگ زیادہ ہوتا ہے پورے ورلڈ میں تقریباً جاتے ہیں اب جیسے بہن نے ریزلٹ ایک قائم کر کے بتایا हुँ. کہ باہر کیا فائدہ ہو رہے ہیں کیا نہیں بس میں یہ ناظرین سے بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں تھوڑی سی ہمیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں جی ان قربانیوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کروڑوں لوگ ہمارے ساتھ وابستہ ہو کے الحمدللہ فکر آخرت پیدا کرتے ہیں اور آخرت کی طرف مائل ہوتے ہیں ماشاء اللہ بھائی کا جتنے ہمارے ناد خان ہیں ان کا اس کے رسول میں اضافے میں بہت بڑا حصہ ہے हुँ. بہت ہی بڑا حصہ ہے اور ماشاء اللہ آپ بھی نقیبے معافی رہتے ہیں بھائی اللہ عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں یہ ہماری کم رہنا ہوتا ہے یہ ہماری گزارش ہے کہ جس طرح آپ نے محسوس فرمایا کہ ہمارے وقت کی قربانی دینے سے ایک بڑے پیمانے میں دین کا کام ہو رہا ہے تو کبھی کوئی ایسا ہمارے سے رویہ ہو جائے ب بشریت کہ کوئی آپ کی دلازاری ہو جائے کوئی ڈس ہارڈ ہو جائے یہ موقع بہت اچھا ہے اس لیے میں خاص طور پر آپ ہم جی دی <تصفی> سے بھی درگزر کر دیا کریں کو ہمارے لہجے دلوقت م... میں ایسی سختی آ گئی ہو کسی وقت میں وہ خدا نخواست اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ ہم بیزار ہو رہے ہوتے ہیں بلکہ کچھ بشری تقاضے ہوتے ہیں کچھ اس وقت ماحول کا ایسا ہوتا ہے جو شاید آپ موبائل پہ نہ سمجھ پائیں جو ہمارے ساتھ کیشیات چل رہی ہوتی ہیں تو جہاں یہ اچھے جذبات بھی ہوتے ہیں کچھ ایسے جذبات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں جو بہت ہی عجیب غریب قسم کے ہوتے ہیں لیٹرز میں ایسی سی باتیں آتی ہیں مستقبل میسجز میں توبہ لگتا ہے کہ پوسٹ مارٹم کرنے نہیں بالکل نازم یہ بہت اچھی بات اور یہ موقع بھی ہے اور ہم ضرور یہ بات میری طرف سے ضرور معذرت سب کے ساتھ لیے جو بھی کالز کرتے ہیں میسیجز کرتے ہیں اگر ان کو جواب نہیں کوئی بھی ہم میں سے دے پائے <سؤال> بلکہ یہ بڑا اچھا موقع ہے بھائی اگر ہم سب مل کر اپنے ویورز کو اپنے چاہنے والوں کو یہ کہہ دیں کہ ہماری طرف سے اگر زندگی میں آپ کی کوئی دل ہزاری ہوئی ہو یا ہماری طرف سے کوئی واقعی زیادتی ہو گئی ہو تو ہم اس وقت نہ جانے کچھ بھی کرتے ہیں اور مطلب گے معاف کر اگر کوئی غلطی تو کہتے ہیں جو کہ ہر کامیاب اور مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے تو یہ ان مانوں میں صحیح ہے کہ جب تک عورت اگر نہ کرے بندہ اب دیکھیں یہ مفتی صاحب جو ہیں پورا مہینہ رمضان کا شہری چار سال ہو گئے گھر پہ شہری نہیں کیا دیکھیں نا ایک شہری ہوتی ہے ایک سہری ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہ سہاری کرتے رہے شہری نہ ہوتی رہی تو بارہ جو بھی ہوا اتنا جو کچھ ہوا آئندہ دن پر بھی پڑتا ہے نا سو کے آدمی گزارے گا لازم سی بات ہے آپ کی تو غالباً دن سوتے ہوئے گزرتے ہوں گے ہمارا تو دن سوتے گزرتا ہے ہے رات میں کھونا مجھے شب صبح تک سونا مجھے شرم نبی خوب خدا یہ بھی نہیں بول رہا آپ لوگ تو محفل کی رونق ہے ماشاءاللہ تو پھر رات میں جاگنا صبح سونا سے صبح نے بھی شاد فرما تو واقعی گھر والے بہت قربانی دیتے ہیں گھر والوں کا بہت کردار ہوتا ہے اس میں اور ان کے ان کے کاپریشن کے بغیر آ, یقیناً مشکل نہیں ہوتا اور ایسا بھی ہوا ہے کہ عید کے تین تین دن بھی اور عید کے دو دن تو ہی ہوتا رہا ہے کہ عید کے دو دن بھی ہم یہاں پروگرامس کرنے کے لیے آتے رہے آج بھی خوشی ہوتی ہے یقیناً لیکن گھر والوں کا بھی حق ہے وہ بھی سمجھتے ہیں زہری بات ہے وہ اس چیز بھی... کا احساس کرتے ہیں جو لوگ پاکستان سے باہر کئی ممالک میں ناخوا حضرات رہتے ہیں وہ بھی سوچتے اچھا ایک اور بات کرتے ہیں میں جب اویس قادری صاحب کو محفل نات کی بات ہوئی ہے تو اویس قادری صاحب کو بلاتا ہوں جل رہا ہے محمد کی دہلی دل کو طاق حرم کی ضرورت نہیں میرے آخا کے مجھ پر ہیں اتنے کرم اب کسی کے کرم کی ضرورت آئیے ناظرین الحاظ محمد اویس رضا خادری سے نذرانہ حقیقت پیش کرتے ہیں وہ سنتے ہیں آپ یوسف بھائی کو کس طرح بلائیں گے میں سمجھا آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ یوسف بھائی کو کس طرح بلائیں گے ایک وقفے کے بعد آتے ہیں اور سوچ کے رکھیے پھر اس کے بعد آ کے یوسف بھائی کو آپ بلائیے گا ایک مختصر سا مو وقفہ مو لیں گے وقفے کے بعد نوٹتے ہیں اس م یقین م م کے ساتھ اچھا وقفہ ابھی تھوڑا سا دور ہے تھوڑا سا مختصر وقت ہمیں اور مل گیا جی آپ کا سوچنے کا میرے ساتھ اچھا میں نے کبھی کمپیرنگ کی نہیں ہے کبھی نکاحت میں نے پھر یوسف بھائی کو بھی دعوت دی جائے گی کہ یہ کسی اور کو بلائیں گے میں یسو بھائی کو انہیں کے اسٹائل بلاؤں ہاں ارے ہاں یہ ہوگی نہیں یوسف بھائی کے اسٹائل میں ناچ پڑھائی ہے نہیں تو جی یقین کیجیے ایک دفعہ کنٹرول روم سے ایک ناچ چلائی مشہور ناچ خان کی کہ کیسی ہے اور کون ہے میں نے کہا وہ فلا ہے وہ بہت اچھے پڑھ رہے ہیں تو ویس بھائی جو ان کی نقل ہوتا ہے کلیئر ماشاء اللہ آواز نکالی نہیں یہ تو دیکھیے تھوڑا سا میں تھوڑا سا نہیں نہیں یہ تو میں سناتا ہوں لیکن اس سے پہلے بتا دوں کہ یاد دکھے گا نقل دو قسم کی ہوتی ہے ایک کسی کی تحقیق کرنا جی وہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ نہیں ہے ایک اپنا ہے اور ایک ایک اچھے کہ نقل بھی اچھا اور آپ میں بار ملا ٹی بچپن سے یہ مجھے جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں ان کو ایک ہی علاقے میں بڑے ہوئے ہیں جی تو کافی یہ میرے پسندیدہ ناسان ہم او بھائی تقریباً ابھی تو میں جوان چاہوں تو یوسف بھائی جو ہے وہ ایک بالکل منفرد اسٹائل رکھتے ہیں اور جب بات بھی کرتے تو جی بھیا اب اب جو ہے وہ ایک بھائی سفی سفی اویش کادری پڑھیں گے تو میرا ایک دوست ہے وہ جب میں نے بڑی ناد پڑھی تھی مشہور تھی انبی سلو والے تو انہوں نے کہا بھائی اگر یوسف بھائی سے پڑھتے تو کیسے پڑھتے کہا شاید ویسے پڑھتے اور ناظرین شاید آپ کو علم نہیں ہے اور بھی ناط خانوں کے ساتھ اسی طرح پیار محبت کے ساتھ یہ کرتے اسماعیل صدیق کی اسماعل صاحب کو بہت اچھا یہ صدیق اسماعیل کی بھی جو ہے وہ نقل کرتے ہیں لیکن تحقیر کے مانوں میں نہیں وہ ہمارے لیے بھی, بھی بہت हाँ محترم ہے اور محترم ہے تو ہم ان کے ساتھ پیار ہمارا ہے تو ہم ان کے ساتھ کرتے آپ مفتی اکمل صاحب کو بلائیں گے تو کیسے بلائیں گے اب میں گائک ہے حضرت کے لیے تو وہ الفاظ کہاں سے لاؤں میں ہے حضرت گرامی اب میں کیا کروں کس شخصیت کو اچھا سوچ کر بالکل بلا کر مزید مزدور پھر میں وقفے وقفہ لیتے ہیں پھر اس کے بعد مزے کے ساتھ ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں عید بلن اسپیشل پروگرام عید کا خصوصی پروگرام ٹی وی آپ کے لیے پیش کر رہا ہے اور بہت سے آپ کی معروف شخصیات بہت سی ایسی پسندیدہ شخصیات وہ ستارے جو آپ جن کی زندگی کے احوال جاننا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ ان سے کچھ گفتگو کی جائے نجی ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہم یہ بات کر رہے تھے اور مزاح بھی سرکارد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور آج خوشی کا دن ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بڑی خوشی کے ساتھ بڑی بھرپور کیفیات کے, کے ساتھ ادا کریں لیکن پہلے بھی یہ بات ہوئی مفتی صاحب نے بھی فرمایا اور سبھی کا یہی خیال ہے اس یقین کے ساتھ کہ کسی کی دلازاری نہ ہو اور ایسا مزاح نہ ہو جو طنز ہو طنز سے بہت محاورہ طنز نیچے کی چیز ہوتی ہے مزاح اس سے بہت اونچے کی اونچی بلند چیز ہے مزاح کیا جائے اس میں طنز کا انسر نہ ہو کسی کی دلازاری نہ ہو یوسف صبح کیسے بلائیں حضرت کو ہاں حضرات گرانی ابھی آپ حضرات کے سامنے پاکستان کے معروف ترین اور مصروف ترین ناخوا تشریف لائے تھے اور اب میں کیا کروں آپ حضرات سے کہ میں کس شخصیت کو طلب کرنے والا ہوں آپ تشیف لاتے ہیں آپ کے سامنے رئیس المبلغین امام المتقلی حضرت علامہ مولانا ہاں کیا نام بتایا گا حضرت کا پروگرام دیکھا بہت اچھا لگا آپ کا بہت اچھا بولتے ہیں آپ کا نام کیا ہوتی آپ کس کو بلائیں گے کس طرح بلائے گا بتائیے گا چلے آپ سوچ لیں کالر شامل کرتے السلام علیکم السلام علیکم اسلام السلام سنی کون صاحب کہاں سے بات ہے رہے ہیں جی مربوب بول رہا ہوں رانا پیٹوں کو دعا میں رانا صاحب آپ کو بہت سی پہلے تو دعائیں اور کوئی شخص بھی یہ نہ سمجھے کہ ہم اس کے لیے دعا نہیں کرتے یقیناً سب کے لیے دعا ہے. اور چونکہ آپ کی کال آ گئی آپ کی کال آ گئی آپ کے لیے بہت خصوصی ہے ہم تو 97 سے کیبل کا کام کر رہے ہیں مگر ہمیں ڈر لگتا تھا جب سے کام شروع کیا تھا ہم نے اچھا تو جب سے کیو ٹی وی چلا ہے کچھ کچھ اثر لگتا ہے کچھ نہ کچھ سنی جائے گی ہماری بھی جی جی تو بس آپ کی دعائیں بیس سوائی آپ کے پاس ہیں تو ہمارے حق میں تھوڑی سی کوئی دعا کرتے کہ ہمیں اللہ پاک دے گا اور ہم شری چلائیں اور شریعی کام اچھا رانا صاحب آپ چونکہ آئے ہیں اب نائن پر اور میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایک تو آپ کا اثر و رسوخ کون سے علاقے میں ہے جی میں فیصلہ ہوں اچھا پورے فیصلہ باد میں تقریباً آپ کیبل ہے تقریباً ہماری فیصلہ میں تو کافی کیبل بیٹھے ہیں ہاں ہاں تقریباً ہمارے پاس ہے بالکل سچ سچ بتائیے گا جی جی بالکل سچ جی جی کیو میں اس سے سچ نہیں کہہ کہ کیو ٹی کے کیو ٹی وی کیسی ویور شپ ہے اور آپ کے پاس کیسا ریسپانس آتا ہے اگر ہماری کو سیٹلائٹ میں کوئی مسئلہ پانچ رہا ایک دن کے لیے हुँ. تو آپ یقین کریں کہ اتنی کہ آپ نہیں سنتے ہو جتنی ہم سنتے ہیں کہ بھائی کیوں ٹی وی کیوں بند کیا چلائے تو بات یہی ہے ہماری کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے آپ کی دعاؤں سے ہم بھی سلامت رہیں آمین آمین اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جی تو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنی تھی میں نے کہ آپ کو جیسے کراچی آپ کو پیارا شہر ہے آپ کا اپنا شہر ہے تو باقی شہر کیسے لگتے ہیں آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں فیصلہ باد میں بہت دفعہ آیا ہوں جی اور فیصلہ باد سمجھیں کہ میرے ایک بہت کلوز دوست بھی ہیں بہت دوست تو بہت سارے ہیں جی جی جی جی بہت اچھا شہر بہت اچھا شہر اور بہت وجہ یہ ہے تو ایک میپر ہمیں بھی فیصلہ پاس تو پن کو دے دیں جو ہم آپ کو لائیو دے سکیں جی آپ کی بات کو ہم نے سن لیا اب آپ کو ہم کرتے ہیں انشاءاللہ کہ لائیو مفلے کرنا ایک الگ میٹر ہے فیصلہ بات اچھا اس لیے لگتا ہے وسیم بھائی مفتی کہ ایک ریسرچ کی گئی کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ناک کس صوبے میں ہوتی ہیں تو جواب آیا کہ پنجاب میں پھر یہ ریسرچ ہوئی کہ پنجاب کے کس شہر میں ناک سب سے زیادہ ہوتی ہے تو جواب آیا فیصلہ باد میں واہ فیصلہ باد وہ ایسا شہر ہے کہ روزانہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایک بڑی مشلت ملے گی اور فیصلہ فیصلہ بڑا با صلاحیت لوگوں کا شہر ہے فیصلہ باد میرا ایک بہت پرانا ایکسپیرئنس ہے یہ مشاہدہ بھی ہے کیونکہ میں تین سال لاہور میں رہا اور وہاں پر میرے بہت سارے کولیگز فیصلہ باد سے تعلق رکھتے تھے میں نے دیکھا فیصلہ آباد کے لوگ بہت زیادہ جو ہے ویل سکلڈ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ بات صلاحیت ہوتے ہیں تو یہ ایک تجربہ میرا ویسے تو سب جگہ ہے اور وہاں پر ہمارے بہت سارے دوست فیصل آباد میں ہوتے ہیں اور پروفیسر عبدالروف روفی صاحب یقیناً فیصلہ آباد کے ہیں اور بہت سے دوست فیصل آباد کے ہیں اور فیصل آباد بہت زیادہ جانا بھی رہتا ہے محافل کے سلسلے میں بھی اور باقی شہروں میں بھی باقی شہروں والے یہ نہ سمجھیں کہ وہ لوگ ہمیں محبوب نہیں ہیں یقیناً سب محبوب ہیں عامر بھائی کیسے بلائیں گے آپ کچھ اور فرمائش کر ہم لوگ چونکہ یہاں بیٹھے ہیں نماز اصل پڑھنی ہے ہم لوگ ہم لوگ وقفے سے جا کر نماز پڑھتے ہیں اب میں نماز پڑھنے کیا تھا تو پیچھے سے یوسف بھائی جو وہ بلا رہے تھے اور کسے سے سے پتا نہیں رئیس المتخال نے کہہ دیا وہ پتا نہیں کیا کہہ دیا اب میں نماز پڑھا تھا میں آواز بہت آ رہی تھی جب یہاں تک پہنچے کہ بھائی کیا نام ہے تو نماز کے اندر اتنا مجھے مطلب ہوا کہ کہیں نماز میں ٹوٹ نہ جائے میں کس طرح بچائی نماز کو میں جانتا ہوں تو یہ باقی ان کی باتوں کا اندازہ تھا کہ بندہ بس آپ کا غیر متوقع جی غیر متوقع ہے سلجھا اور نقی نہیں یہ عامر بھائی, بھائی کی عامر بھائی کی بہت, بہت محبت ہے اور شفقت ہے میں ان کے ساتھ نائٹ کافی کیے اور ان سے میری بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے تو یہ ان کی محبت اور شفقت ہے کہ انہوں نے یہ مان لیا کہ آپ کا کام زیادہ مشکل ہے اقبال بھائی آپ کیا کہتے ہیں کیسے بلائیں گے اگر کسی کو بلانا یہ تجربہ نہیں رہا کسی کو بلا لے گا مطلب گھر پہ بلا لے یار گھر <تصفح> پہ ہم زیادہ تر بچوں پہ اچھا اگر یہ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جیسے جو بیٹھے ہیں جاتے ہیں جس میں سیارے بھی ہیں ستارے بھی ہیں آپ چاہیں کہ ہم آپ کے گھر آئے تو آپ کیسے بلائیں گے ہمیں بلائیں گے ہم آپ کو عزت دیں گے ان شاء اللہ بلانے کا تو مسئلہ ہے جیسے عام روٹین میں بولتا ہوں کیسے ہے آپ الحمد للہ آپ تشریف لائے ہمارے لیے بھائی رحمت ہوا اور مہمان کے آنے سے برکت آتی اس طرح کے جملے اختیار کروں گا تو مطلب کب کب یہ یہ ہوگا جب اوبیش بھائی آئیں گے ہمارے گھر سے جب دل چاہے اب یہ آج ابھی بات جب دل چاہے گا تو پھر یہ وہ تو کم ہے ہمیں میں اگر ابھی سبحان اللہ اونئر دعوت اوبیش بھائی کو دوں گا مجھے امید ہے کہ اوبیش بھائی کا نمبر جن جن کے پاس ہوگا نا پروگرام کے پاس سب کے کال سے میسج آئے گا بھائی اقبال بابا صاحب نے آپ کو دعوت دی تو ہمیں بھی کم سے کم موقع تو ہمیں بھی بلا لو صحیح ہے صحیح نہیں ایک لطیفہ بڑا مجھے یاد آیا <stans> ایک زبردست لطیفہ سوال آیا سیری ٹائم میں کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا ہے کہ منت مانی ہو جس روزے کی تو اس روزے کو ایسے گھر میں افطار کرنا چاہیے جہاں پر پہلے کھانا نہ کھایا ہو واہ اچھا میں بھی سوال سن کر بڑا حیران ہوا کہ اس کا سوال یہ مطلب سوال آیا مفتی صاحب نے جواب دیا کہ نہیں ایسی اس کی کوئی شریع حیثیت نہیں ہے ٹھیک اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کو جہاں بھی آپ کھا سکتے ہیں افطار کر سکتے ہیں یہ کوئی ایسی منگڑت بات ہے کہیں سے میں نے مفتی صاحب سے پہلے کھانا نہ کھایا ان گھر والوں نے آپ نے وہاں ہم جس نے روزہ رکھا ہے نا اس نے وہاں کھانا نہ کھایا ہو اب میں یہ سوال سن کر میں بھی حیران جب مفتی صاحب نے جواب دے دیا تو میں نے یہ مفتی صاحب سے کہا کہ میں سوال سن کر میں بھی حیران ہوا تھا اور سوچا تھا کہ اگر واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جب منت کا روزہ افطار وہاں کرنا چاہیے جان نہ کھایا ہو تو میں نے تو گھر ڈھونڈ لیا کہ خلیل واسی اگر جا کے کھانا کھا لوں کھایا اچھا کہ میں جا کے کھا چکا ہوں اچھا وہ آپ کے نصیب کی خوش نصیبی میری جی میری خوش نصیبی کہ میں کھا گیا ہوں تو میرے نصیب کیا آپ اندازہ کھڑو کتنی بڑی بات کر رہا ہوں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں کھا گیا ہوں میں بد میرا خیال تو یہ ہے کہ دعوت جب ہم اس طرح کلوز ہوتے ہیں تو دعوت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ مجھے کسی تسلیم کے گھر اٹھ کر چلے جانا چاہیے ہاں تسلیم بھائی کو میرے گھر آ جانا چاہیے لیکن کب جب دل چاہے جب تو باتوں باتوں میں تو دعوت پروگرام کے بعد میں او ایس بھائی کے گھر جا رہا ہوں میں تو معلوم اور او ایس بھائی کی نہیں ہمارے آج بڑے بھائی کی گھر دعوت ہے ہم بہن بھائی سب وہیں جمع ہوں گے ماں وغیرہ سب تو وہیں جمع ہوں گے تو پھر کیا سارے وارسی کی طرف چلے نہیں ایسا کرے کہ میں بھی آ سکوں دانش تم کہاں جاؤ گے میں تو وارسی صاحب سے ایزی لینے کے لیے بیٹھا رہا ہوں بیٹھے ہو تو مطلب کام ختم ہوگا اور عیدی لینے جاؤں گا آپ سب سے لوں گا آپ سب بڑے ہیں ماشاء اللہ آپ ہی مانگو بھائی عیدی آپ مانگو ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام انکل آپ کیسے ہیں الحمد للہ میں ٹھیک ہوں اور اچھا آپ سن لینا میری بھی ہم سب کی طرف سے بھی آپ کو بھی بہت زیادہ عید مبارک آپ سب کے گھر کو عید مبارک آپ کی چھوٹی بہن اور بھی کال کرتی ہے نا جی کیا نام ہے اس کا ماریا ماریا اور آپ کا میں نازیا آپ نازیا تو آپ پڑھتی ہو جی جی میں پڑھتی ہوں میٹرک کلاس میں جو کرتی ہوں بیٹھی ہوئی اچھا اور آپ میں جی نہیں پیپر دے چکی ہوں میٹرک کے پیپر دے چکی ہوں جی اچھا عید آپ کی اچھی گزری جی جی انکل بہت اچھی گزری آپ کی کیسے گزری الحمدللہ کتنی عید ہی جمع ہوئی آپ کی اکل انہیں نہیں بتاؤں گی پہلے آپ بتائیں گے مطلب کتنی ڈھیر ساری ہوئی یا تھوڑی ہوئی جی اور اکل جو ہماری آپ کو تقریبات کہتی ہیں آپ پہچان گیا ہاں ہاں میں آپ کو پہچان گیا بالکل آپ کیسی ہیں نہیں وہ ہماری اچھا جی انکل میری بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہے پلیز سن لیجیے ٹھیک ہے اچھا چاہیے جی انکل میں آپ کے بہت بہت تعریف کرنا چاہتی ہوں مفتی اصل صاحب جو کہ ابھی کہہ رہے تھے نا فرما رہے تھے کہ ہم جیسے بہت تک جاتے لیکن ہم سب کو سب جتنے بھی دیکھنے والے ناگرک ہیں سب کو بہت احساس ہے اس بات کا محنت کرتے اللہ تعالیٰ لاکھ رکھ چکا ہے کیو ٹی وی کے ذریعے ہماری اتنی اس طرح ہوئی میں بتا سکتی کتنے لوگ برائیوں سے بچ رہے ہیں اور بچ گئے ہیں بلکہ انکل آپ کے چینل میں جو آپ مزاق بھی کرتے ہو نا تو بہت تہذیب یافتہ اس میں بہت آپ لوگ تہذیب کے اندر کرتے ہو بیٹا کوشش تو یہی کرتے ہیں جی جی انکل باقی چینل پر اتنی بحیاں فاش گوشت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا لیکن آپ اگر کسی کو تہذیب سیکھنی ہو مذاق کا طریقہ طریقہ سیکھنا ہو تو وہ تھی میں ہے دیکھے یہ ہوتا ہے تہذیب اور یہ ہوتی ہے گفتگو جو ہے آداب گفتگو کے انکل بہت آپ کو جو نا ہے نا میں انکل پتہ میں دو باتیں سوچ کر بھی کال کر رہی تھی تو باتیں بڑی چیز میں دل میں تھی تو یہ تھی کہ رمضان کے جانے کا تو وہ ہے رہتا لیکن انکل دوسری بات تھی کہ میں کام میں اگر کال کروں گی تو ان سب کو کھڑا چاہیے میں کروں گی مجھے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا اچھا آپ کو اور کون کون سی زبان آتی ہے پچھانے اچھا اردو اور چلے پشتو پشتو جو ہے نا سنا ہے مشکل بھی ہے اور اچھی بھی زبان ہے کافی پشتو میں دیں چلے پشتو میں دیں گی کیا مبارک باد ہاں ضرور دوں گی انکل دے جی آپ کو تصویر اچھا یہ یہ سمجھ رہے ہیں یہاں بہت بہت اچھا ڈھیر کا مطلب بہت بہت اتنی تو آتی ہے ہم کو جب بھی آپ سب کو دیکھتے نا تو یہی دعانی کرتی ہے کہ خدا کرے عروج حاصل کے آسمان بھی تیری ری پتو تین کرے حامی السلام علیکم بہت شکریہ وعلیکم السلام بہت شکریہ بہت شکریہ عیدی کی بات ہو تھی اچھا عید کے ساتھ یہ نہ لگائے بھائی میں یہ اس سے بڑا کسی کے ساتھ بھی جو یہ اور الف لگا دیتا ہے نا میں اس سے بڑا پریشان رہتا ہوں میں خاص طور پر جو ہے نا اردو کے حوالے سے بڑا یہ ٹچی ہوں آپ کسی بھی چیز کے ساتھ یہ نہ لگائیں ٹھیک ہے اور الف غیر ضروری نہ لگائیں ٹھیک عید ہے اس کو عید رہنے دیں عیدی مطلب مطلب لیکن باقی تو ہے نا میں میں باقیوں سے لوں گا جب یاد لگے گا تو پھر کوئی عیدیاں عیدیاں عیدیاں پھر بھی یاد لگ رہا ہے نا تو کیا کہ کرتا ہوں یہاں پر پہلے یہ عیدی طلب کرنے کی شرح حیثیت مجھ سے پوچھ لے گی بھول ہم یہ بھول ہی گئے کہ ہمارے درمیان مفتی اکل صاحب بیٹھا اب ہم پوچھیں گے عیدی مانگنے کی شریعت کیا ہے بالکل یہ شرحان جو ہے اگر ہم شریح حوالوں سے دیکھیں تو یہ ممنوع چیز ہے آہ آہ آہ سوال میں آتا ہے سب سن لیں لڑکے ہمارے ہے کہ ہم کرتے ہیں طلب لیکن شرحان جو اگر آپ دیکھیں دیکھ دیکھ نا شرعی حیثیت سے تو عیدی طلب کرنا منع ہے سلیا سوال میں آ جاتا ہے سلیا شریعت شرح طور پہ منا ہے نہیں وادشی صاحب کو میں نے بہت ذہین اور عقلمند پایا مانگنے سے پہلے دیتے دوسرا کوشچن آپ یوں کریں دانش بھائی یہ ماشاء اللہ ہماری شام میں ہوسٹ ہے بہت اچھا ماشاء اللہ ان کو ترقی تفرائیں اچھا اندازہ تک کلو میں ان کا اور ان کا اعتماد بہت اچھا ہے نے بھی محسوس کیا ہوگا ان کے حوصلہ افزائی کے لیے آس کر رہا ہوں میرے ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ اچھے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے تاکہ آگے آئیں اب نیکسٹ کوشچن آپ یہ کریں کہ ہمیں یہ بتائیے کہ کون سا ایسا طریقہ اختیار کریں کہ نکل جائے اور شریعت کے مطابق میں آپ کو جس پہ ایک اور لطیف بنا تھا مجھے ایک وظیفہ معلوم ہے کبھی میں دارالعلوم میں اکثر میں چھٹی کرتا تھا دارالعلوم میں لیکن وجہ یہ نہیں تھی کہ میں پڑھائی سے بھاگتا تھا بلکہ جیسے مجھے پتا ہے کہ آج سبق آسان ہے تو میں کچھ اور کام کر لیا کرتا تھا हुँ. لیکن مجھے یہ یقین تھا کہ میرے استاد محترم عبدالقیم ہزاری صاحب بہت سخت ہے چھٹی کے معاملے میں اور میں میرے ناظیم عبدالستار سعیدی جی صاحب بھی مجھے ایک وظیفہ آتا تھا میں وہ وظیفہ پڑھ کے گھر سے نکلتا تھا اور میں نے کبھی اس وظیفے کی وجہ سے اپنے آپ کو ناکام نہیں دیکھا اس میں کیا ہے کہ آپ کا کام بن جائے گا جو آپ چاہ رہے ہیں جائز کا اچھا تو کبھی ڈانٹ نہیں پڑی اچھا میرے بہت سارے شاگرد تھے ان کو میں بتا رہا آج میں وظیفہ پڑھ کے گیا تو کچھ بھی نہیں ہوا کہتے سزا ہمیں ذرا بتا دیجیے بولتا ہے یہ مت پوچھنا ہے بس جب تک میرے شاگردوں نا اس سے مت پوچھنا ہی گزارش گا ابھی مجھ مت پوچھنا اس کی شریعیت کیا کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں تسلیم صابری تھے اور وقفے کے بعد وقفے کے لیے ویسٹ کا دے اس پروگرام کے آفیشیل میزبان وہی ہیں وہ نماز اثر ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے ساتھ میں ہمارے کچھ مہمان مفتی اکمل صاحب بھی نماز اثر کے لیے چلے گئے ہیں اور باری باری ہم لوگ اس طرح نماز اثر ادا کرتے رہیں گے تو تھوڑی دیر میں انشاءاللہ وہ ہمارے درمیان موجود ہوں گے یوسف بھائی بات چل رہی تھی عیدی کی جس مختلف صاحب نے کہا کہ اس وقت نہ پوچھئے کہ وہ طریقہ کون سا ہے کہ بات بھی بن جائے اور کام بھی ہو جائے تو آپ بتائیے طریقہ کون سے ہوں گا وہ الفاظ کون سے ہوں گے آپ جائے انہوں نے شریعت کی بات سنا دی بائی جان اب جب تک مسئلے کا جواب نہ آیا ہم تو کوئی رائے نہیں دے سکتے اس معاملے میں دیکھیں میں یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ سوال کرنے کی مذمت اس میں یہ تھا مسئلہ کہ سوال نہ ہو ٹھیک ہے شہزاد اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند مولانا مستفی راز خان رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کبھی بھی سوال نہیں فرماتے تھے کسی معاملے میں اللہ حفظ. یعنی کہ اگر ان کو پانی بھی اگر پینا ہوتا تھا हुँ. تو یہ نہیں کہتے تھے کہ پانی پینا ہے پانی لے کے آئے وغیرہ نہیں بلکہ یوں کہتے پیاس لگی ہے हा, हा. اب لفظ یہ کہنا کہ پیاس لگی ہے اس میں है. سوال ہے ہی نہیں اور لوگ سننے والے سن رہے ہیں کہ حضر کو پیاس لگی ہے پانی لے کے آ جاتے اچھا پان کھاتے تھے آپ پان ٹھیک ہے تو پان بھی جب کھانا ہوتا تھا تو پان مانگتے نہیں تھے پان کی ڈبیا اٹھاتے اور کہتے رہے میاں اس میں کچھ ہے بھی یا خالی ہے ٹھیک ہے اب موردین سمجھتے کہ حضربان کھانا تھا हुँ تو हुँ یہ سوال سے بچتے تھے تو اب ہم سوچتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا طریقہ دیکھیں کہ جس میں سوال بھی نہ ہو اور جلالی صاحب کو عیدی مل جائے تو جلالی صاحب کہیں کہ آپ نے کچھ سوچا عیدی لینی ہے مفتی صاحب کو چاہیے تھا کہ پروگرام کے بعد یہ بات کر دیتے مفتی صاحب بھی بتائیں گے مجھے عیدی بھی مل جاتی آسانی سے نہیں نہیں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکلے گا بھیا اچھا بالکل نکلے گا اچھا مفتی عامر صاحب نکلے گا آپ بتائیے کوئی سا بھی نا ہو آپ بتائیں عیدی جی کا سوال نہیں کیا جائے گا پہلی بات تو یہ کہ اگر اولاد اپنے والدین سے عیدی مانگتی ہے تو وہ تو مانگ سکتی ہے ہاں اگر کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے لیکن پھر بھی محبت کا رشتہ قائم ہے تو عیدی کے لیے سوال نہیں کریں گے لیکن بڑوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کے عیدی تیار ہوں میں عیدی چاہیے دینے کے لیے ہاں دینے کے لیے اتنا تیار ہوں حضرت اتنا کہہ کہ عیدی چاہیے بہت اس کا طریقہ یہ سب بڑے ہی پوچھ رہے کہ بیٹا تمہیں عیدی ملی ہے یا نہیں ملی اب ہمارے تو وہ عمر ہی نہیں بھائی کیا عیدی مانگے نہیں تو دے نا وہ تو بہت دے ہے یعنی عیدی نہیں ملی ہے یا عیدی چاہیے اس طرح تو بڑے سمجھ جائیں اور ماشاءاللہ ہمارے بڑے تو ہیں ساری باتیں ایک طرف مجھے امید ہے کہ ہمیں ضرور عیدی دی بگل مانگے ہی نہیں یا بچے کہ دیکھو کیا زمانہ یہ بھی مجھ سوال ہے اپنے شاہجادے کو کہہ رہے تمہیں یہ سوال ہے کہ نہیں جو انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے مگر مانگے دیں گے بالکل ٹھیک ہے یہ سوال ہے کہ نہیں یہ ان کی نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے ان کے الفاظ ان کے الفاظ ماشاء اللہ ایسے آپ کے حوالے سے بڑے حسن حضر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں بچارے اس وقت بڑے ریزرو ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کھل کے سامنے نہیں آ رہے نہیں آ سکتے یہ نہیں آ سکتے کیونکہ یہ نہیں آپ ہمت بنوائیں بالکل عمارت ہمت ہے ان کو نہیں ایک ادب ہے آپ کا مفتی صاحب کا جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھا ہے ایک ادب ہم لوگ کہہ رہے ہیں لط کے اس ادب میں اور ہمیں اضبا رکھیے ادب جو ہے بڑوں کا ہونا چاہیے آج دیکھیں یوسف بھائی جو ہے مجھ سے بڑے میں ان کا ادب کرتا ہوں اللہ اللہ مفتی عامر صاحب سے میں بڑا یہ میرا ادب کرتے ہیں الحمدللہ للہ یہ الگ بات ہے کہ یہ مطمئن مجھ سے بہت بڑے لیکن عمر میں تو ادب اس لیے کر رہے ہیں اس وقت چونکہ میں ٹیمپرری جسے ملا ادب سے میں بھی اگر اس وقت موجود ہوں اور کمپیئرنگ کر رہا ہوں تو یہ مجھے ادب سے ملا بے شک بے شک میں نے ادب سے کیا تسیم ہے اس لیے مجھے کمپیئرنگ ملی ہے میں چکے کمپیئرنگ کرتا نہیں ہوں نا مجھے کمپیئرنگ کرنا آتی ہے تو ماشاءاللہ مفتی اکمل صاحب جو ہیں وہ نماز اصل سے فراغت حاصل کر کے ہمارے درمیان آ چکے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ذرا مفتی صاحب جو ہیں وہ اپنے پاس مائک لیں تاکہ میرے یہ جو تجربہ ہے میرا کمپیئرنگ کرنے کا بڑا مطلب مشکل کام ہے کمپیئرنگ کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ تسلیم بھائی آپ کو یہ اچھی لگتی ہے آپ ہی کیجیے گا مفتی صاحب کیا گے ہلو عید مبارک جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں میں میں سمینہ بات کر رہی ہوں انڈیا سے اچھا جی انڈیا سے احمد سے بول رہی ہوں میں جی آپ کی آواز آ رہی ہے فرمائیے کتنے برسوں بعد گجرات کتنے برسوں بعد ہمارا فون لگا آپ سب کو عید مبارک مسکراتے سب بہت ہی اچھے لگ رہے ہوں اچھا بہت شکریہ ایسا ہی ہنستا رکھے اللہ ایک منٹ میری بہن سے بات کریے سرحانہ جی جی کوئی سنکت جی بیٹا ڈگری مجھے بتائیں گے کیا بتاؤں گا آپ کتنا پڑھے ہوئے وہ مجھے بتائیں گے میں اس پر نائنٹی ڈگری کے اندر ہوں نائنٹی ڈگری کے اندر بتائیں گے پلیز میری ڈگری پوچھ کے کیا کرنا آپ کو نہیں نہیں میں بھی اتنا ہی پڑھوں گی پلیز مجھے بتائیے آپ تکلیم جتنا میں پڑھا ہوں بعد لگیے فائیو سال انکل پلیز بتاؤ نا مجھے میں بھی اتنا میں کرتا ہوں کسی بھی دینی شخصیت جو ہے اس کے دنیاوی معاملات میں پیروی نہیں کرنی چاہیے اچھا دینی معاملات میں باب جتنے ہوئے چینل الحمد للہ بات نے لحاظ سے ترقی کی روحانی ترقی کی پھر دینی لحاظ سے جو اللہ نے ان کو وقار اور مقام عطا فرمایا اس کو فالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم بھی ایسی عافیت کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں اچھے انداز سے کام کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہماری دعا ہے کہ عافیت کے ساتھ باپردہ طریقے سے تقاضائے حیا و شرم کے تمام جو معاملات ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ترقی عطا فرمائی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام علیکم کون سا آپ جو ہے نا اپنے ٹیلیویژن کی آواز کو بند کر دیجئے ورنہ لائن ڈراپ ہو جائے بھائی آپ اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے میرے ہم لائن ڈراپ ہو گئی جی فکر بھائی کیا صاحب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ہماری بہن نے کہا کہ جو ہے بھائی بتائیں کتنا پڑھے ہیں تو ہم جتنا اتنا ہی پڑھیں گے تو میں یہ بات ان کو بتاؤں کہ الحمد للہ بھائی کو میں غریب بیس سال سے جانتا ہوں تو اگر یہ صرف ہدایت کے بخشیش جتنی اوبیش بھائی کو یاد ہے وہ یاد کر لیں تو ان کو میں کہتا ہوں دنیا کی ہر چیز مل جائے گی الحمد بھائی کو پوری ہدایت کے بخش انکم کم ویسے پوری نہ تو یہ آپ کی مشکل نہیں کہ آپ نے جو مستقبل کے بارے میں ان کے بارے میں فرمایا وہ بینی ہو جائے اللہ تعالیٰ کمپیرنگ کے بارے میں فرمایا میں ان کے آج آرجی پر اس کو محمول کروں گا ماشاء اللہ ویس بھائی کا جو بولنے کا یعنی دیکھیں ایک ہوتا ہے میں مسئلہ نہیں لگاؤں گا بالکل مسئلہ نہیں لگاتا صحیح بات عرض کروں گا ایک ہوتا ہے کہ بولنا اچھے انداز تکلم ساتھ ایک ہوتا ہے تقاضۂ شریعت کو ملحوظ رکھ کر بولنا بہت بڑی بات ہوتی ہے جہاں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں نور علی نور ہے اس کے انتظام میں ویس بھائی کا تکلوم ماشاء بالکل شریعت کے دائرے میں رہ کے محفل میں بولتے بھی ہیں میرے خیال میں جب یہ آ جاتے ہیں تو نقیب محفل کم بولتا ہے ویس بھائی بالکل کر رہے ہیں آپ جاری رکھے ماشاء بہت بہترین ہے معاملہ کون لے لیتے ہیں باقی کون لے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام واسط بھائی جی جی آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی جی جی فرمائیے کیا مین کران کے بارے میں اپنی رائے بتائیں گے اچھا پہلے آپ یہ بتائیں آپ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں میں جہلم سے بات کر رہا ہوں جہلم سے بات کر رہا ہوں کون ابیز عدیل صاحب اوکے جی آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ آپ کا فون کرنے کا تھوڑا سا آپ اجازت دیں کیا فرمائیے دیکھیے تمام دیکھنے والوں سے میری گزارش ہے موتبانہ التجا ہے کسی بھی شخصیت پر کسی بھی تنظیم پر کسی بھی مکتبہ فکر پر کمنٹس نہ لیں ٹھیک ہے یہ اس لیے نہیں کہ خدا نخواستہ کوئی غلط ان کے ذہن میں خیال ہوگا اس کو ظاہر کریں گے تو دل آزاری ہوگی بلکہ اس وجہ سے کہ اگر ایک کے بارے میں چند جملے کہے جائیں گے تاریفی کلمات تو پھر دوسرے بھی ایک نصیبات کال کریں گے ہر ایک چاہتا ہے کہ کسی بڑی اور مشہور شخصیت کے زبان سے چند تاریخی کلیمات لوگوں تک پہنچ جائیں नहीं. تو پھر یہ کہ ابھی بس دیکھیے گا آپ اگر یہ ویس میں چند جملے بول دیں ویسے تو ماشاءاللہ یہ مجھ سے بہت زیادہ سمجھدار ہے اس معاملے میں ایسا ہوا بھی جی ہاں وہ شخصیت کے حوالے سے تذکرہ کی باتوں سے سو فیصد جو ہے مطمئن ہوں اور جو مجھے سب نے جواب دیا وہی میرا جواب یہ بڑا میں نے صحیح ہے نا کافی ہے تو میں ایس کر رہا تھا کہ دیکھیں کمپیرنگ کرنا ایک واقعی ایک شعبہ ہے یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو واقعی اس میں ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ایسے ہی بیٹھ جانا تو وہ الگ بات ہے یہ مصرف کا بڑا پن ہے جو کہتے ہیں کہ میں اچھا بول لیتا ہوں الگ مجھے لگتا ہے کہ مجھے بولنا ہی نہیں آتا نہیں اللہ صحیح ہے نا مجھے بولنا نہیں آتا ماشاء اللہ چلے کوئی بات نہیں کہ مجھے بولنا نہیں آتا تو کیا ہوا ان کو تو آتا نا جنہوں نے فون کیا السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے جی الحمد للہ ظالمینی ہوں جی صبرہ بہن فرمائیے جی آپ کو عید مبارک اور جتنے بھی مہمان بیٹھے سب کو عید مبارک بہت شکریہ آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک مبارک اور تسلیم بھائی جو بھی موجود نہیں ہے ان کو میری طرف بہت عید مبارک میں بالکل دے دوں گا جی. اور اور اس ایدن سے بات کرنی جی آپ ابھی آواز کر رہی جی, جی. السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے آپ کہیں سے اللہ کرم بہت کرم ہے. جی آپ کو مجھے یہ کہنا تھا کہ آپ کی ماشاء ساری ٹرانسمیشن بہت اچھی رہی آج سے اس کے آپ کے پروگرام زیادہ آتے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی انتظام سے کم آتے ہیں ٹی وی سے نہیں ہمیں ایسا نہیں لگتا اور خاص طور پر خلیل واسی صاحب سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب سے مفتی اکبر صاحب آئے ہیں تب سے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ایکاتذہ پرووائڈ سے اچھا آپ کا اندازہ ہے اور بھائی آپ کی ماشاءاللہ اللہ بہت اچھی ہوتی ہیں ایک دم کام ہو کے بہت شکریہ, شکریہ, شکریہ, شکریہ آپ کا چاہوں گی ہم سب گھر والے آپ کی نعتیں بہت شوق سے سنتے ہیں عید کے حوالے سے کہیں کچھ کہ آپ کی عید کے حوالے سے بس یہ کہ رمضان جس سے آپ کی وجہ سے بہت اچھا گزرا عید کی ڈرانسمیشن کی وجہ سے بہت اچھا عید گزر اچھا رہی ہے بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کو بہت عید مبارک آپ کو بھی عید مبارک آپ کے تمام گھر والوں کو عید مبارک جی آپ اس وقت موجود نہیں تھے تھوڑی تو میں نے بات کر دیجیے بس یہی کہنا تھا بہت اچھا رہا کی طرح بہت شکریہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جیسے آپ کو کا کی طرح بہت اچھا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ میری دعا ہے میں آپ کا تعارف کر دوں آپ سب کا تعارف کراتے ہیں آج میرے ہاتھ میں